پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے پھر جب مت میں ہو جاؤ تو حسب دستور نماز کام کرو بے شک نماز مسلمانوں ہے پر وقت باندھا ہوا فرض ہے